الحمدللہ الحمدللہ والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما الحمد للہ الحمد للہ وسلم علیہ الرسّ المبیہ ہم پڑھ ہم پڑھ رہے تھے فصل نمبر بارہ مرفوعات کیا فصل نمبر بارہ مرفوعات مرفوعات میں سے ہم سب سے پہلے پڑھ چکے تھے فائل تمام تر اس کی تفصیلات پھر اس کے بعد نائب فائل جیسے مفول مالم یسمہ فائلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مفول معلوم یوسمہ فعل ہو اس کی تمام تر تفصیلات اس کے بعد جو آج کا سبق ہے وہ ہے کیا مبتدا خبر مبتدا اور خبر یہ بھی مرفوعات میں سے ہیں مطلب جس پر رفع آتا ہے جس پر ذمہ آتا ہے اس ٹھیک ہے مبتدا بھی ایسی ہے کہ جو مرفوع ہوتی ہے اور خبر بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو مرفو ہوتی ہے مبتدا خبر <تصفح> جی اور یہ دونوں ایسے اسم ہوتے ہیں کہ جو عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں عامل لفظی کا مطلب یہ ہے کہ عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں کہ کئی سارے اسما ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر رفع نصب جر جو آتی ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے آتی ہے یعنی اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آیا ہوتا ہے جو مجبور کرتا ہے بعض والے لفظ کو کہ اس پر جر آنی چاہیے یعنی زیر آنی چاہیے یا فتحہ آنا چاہیے یعنی زبر آنی چاہیے یا یہ کہ پر پیش یعنی ذمہ آنا چاہیے لیکن یہ جو ایسے عسم ہوتے ہیں یعنی مبتدا اور خبر کے یہ عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں یعنی ان سے پہلے کوئی ایسا عامل لفظ نہیں آیا ہوتا کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ ان پر رفع آنا چاہیے نہیں بلکہ یہ کیا ہے عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بس ان کے اندر عامل مانوی ہوتا ہے یعنی کہ لفظ کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا عامل کہ جو نے رفع پر مجبور کرے بلکہ مانن ہوتا ہے وہ یہ کہ مبتدا کا مصند علیہ ہونا اور خبر کا مصند ہونا کہ جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کے اندر یعنی کہ ایسا مانا آ جاتا ہے کہ اس کو بس مستندل ہونا اور خبر کا مستند ہونا بس یہی ہے کہ مبتع اور خبر مرفو ہوں گے بغیر کسی عامل کے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں مبتدا اور خبر یہ دونوں اسے معمل لفظی سے خالی ہوتے ہیں مبتدا کو مستند لے کہتے ہیں خبر کو مستند کہتے ہیں ان میں عامل مانوی ہوتا ہے جیسے زید العالمً اب زید العلم ضعید المبتدا ہے عالم خبر ہے دیکھیے عالم پر بھی رفع ہے زیدن پر بھی رفع ہے لیکن کوئی عاملِ لفظی نہیں ہے کوئی ایسا عامل نہیں ہے کہ جو زید سے پہلے آیا ہو اور اس نے یہ تقاضا کیا ہو کہ زید پر رفع آنا چاہیے اور اسی طرح کوئی ایسا عامل نہیں ہے کہ جو عالم سے پہلے آیا ہو اور اس کا تقاضہ یہ ہو کہ کیا ہو عالمن وہ ہونا چاہیے مرفو ہونا چاہیے نہیں بلکہ زید العلمن دونوں مبتدا خبر ہیں اور کیا ہیں مبت عالم خبر ہے اور دونوں مرفو ہیں مبتدا اکثر معرفہ ہوتے اور کبھی نقر بھی بشرتے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا یہ یاد رکھیے یہ <تص> یاد رکھیے کہ مبتدا اور خبر میں مبتدا اور خبر کے اندر جو مبت ہے یہ ہمیشہ مر... کیا نام اس کا جی وائس مکسلر وائس اوکے جی مکسلر پہ وائس ہے رول نمبر سات آپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے اسکائپ پہ جی رول نمبر سات چلیے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو مبتدا اکثر کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتے ہیں اور خبر اکثر کیا ہوتی ہے ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیے مبتدا عام طور پر اکثر طور پر مبتدا تو معرفہ ہوتی ہے اور خبر کیا ہے نہ ہوتی ہے مبتدا اور خبر میں دونوں میں سے مبتدا جو ہے وہ معرفہ یعنی وہ معرفہ کی کئی سری اقسام ہے مارفہ اور نہ کرونا کہ مارفہ کن کن چیزوں سے ہوتا ہے الفلام ہو یا مست کیا نام ہے اس کا مستدل ہونا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا جی نا عالم ہونا معرفہ آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں میرا خیال سے یہاں بھی وائس بریک ہو رہی ہے جی ما ولا ہے عمل انہ و انّا کے خلاف اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائمن مازید القا امن رجل افضلین کا ما ماولا کا ہے عمل انہ وغیرہ کے خلاف ابھی ابھی ہم نے پڑھا کہ انہ وغیرہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے اور انہ وغیرہ یعنی انّا لیتا لاك لا اللہ کہ ان کی ان کے جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور ان کی جو خبر ہے وہ کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ جی خیر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کیا مطلب جی رول نمبر چار رول نمبر تین کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ کی کیسے یاد کی یہ کوئی بات ہے کوئی طرح مشکل تو نہیں ہے کچھ بھی ٹھیک ہے تو ما والا کا ہے عمل انہ و اننا کے خلاف اننا انّا جو اوپر ہم نے پڑھیں کہ اسم کے اسم کے جو ہیں وہ ناصب ہیں یعنی اسم کو اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں رفع دیتے ہیں تو اس کے خلاف جب ہو جائے کیا کہ یعنی ما والا وغیرہ جو ہیں وہ کیا دیتے ہیں اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں نصب دیتے ہیں تو لہذا ما ولا کا اسم جو ہے وہ کیا ہوگا ہمارا جو مطلوب ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے نا کہ اسم کو رفع دینے تو مرفوعات میں سے جو ہوگا وہ کیا ہوگا ماولا کا اسم ہوگا دیکھیے ماولا کا ہے عمل انّاََََّا و اننا کے خلاف اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دا ہمیشہ جیسے ما زیدن دن ایمن اب دیکھیے ما زیدن ما زیدن زید پر کیا ہے رفع ہے قا امن کی خبر ہے اور منصوب ہے اچھا جی اللہ خبر کبیرا اس کے بعد لا رج الن من کا اب لا رجل الن جو ہے یہ کیا ہے مرفو ہے اور لا کا کیا ہے اسم ہے افضل من کا افضل جو ہے وہ اس کی کیا ہے خبر ہے اور کیا ہے منصوب ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارا مطلوب کیا ہو کیا نکلا ان وغیرہ کی خبر مرفوعات میں سے ما ماولاء کا اسم مرفوعات میں سے اب کان وغیرہ کا اسم کانہ سورا اسبہ ام صاء الحاظ اللہ باتٰ مابرحم ما دامہ منفت کا لئیس ہے اور ما فتح یہ ہیں افعال ناقصہ کہتے ہیں ان کو ٹھیک کہتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کا وغیرہ کا اسم یہ سارے کے سارے اسم اسم کو رفع دیتے ہیں اور کس کو خبر کو جو ہے وہ کیا دیتے ہیں نصب دیتے ہیں بالکل ماوالا جیسا عمل ہے جیسے ابھی ماوالا کا پڑا ان ورنہ کے عمل کے بالکل خلاف کہ یہ بھی اسم کو کیا دیتے ہیں رفع دیتے ہیں جی تو مرفوعات میں سے جو ساتویں چیز ہے وہ کیا ہے پانچ, پانچویں چیز انا وغیرہ کی خبر چھٹی چیز ماوالا کا اسم اور اسی طرح ساتویں چیز کانا وغیرہ کا اسم اب کانہ والے جو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 ایسے ہی ماض پھر افعال نکلے ان سے جو وہی ان کا ہے عمل جو اصل تیرہ کا لکھا پاگل نہیں بننا بر آخر میں انہوں نے شعر لکھا ہے کہ ایسے ہی ماض آلہ جیسے اوپر لکھا ذلّہ ما مابرحہ ما دام منفک کا ہی ماض آلہ پھر افعال نکلے ان سے جو ان جیسے جو دوسرے افعال ہیں ان کا بھی وہی عمل ہے جو ان تیرا کا لکھا تیرہ جو الفاظ پر کانا سارا اسبہا امسا وضحاء الخر جتنی بھی تیرہ ہیں ان کا جو عمل ہے وہی عمل ان کا بھی ہوگا مثال دیکھیے کانا ضعید کا امن کانا کیا ہے فال ناقزم اسے ضعید اس کا اسم ہے کا اس کی خبر ہے جی اب بتائیے آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں جی کہیے انا کی کیا خبر لینی ہے دیکھیے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 فتح دیتے ہیں تو ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے وہ بھی اسم اور خبر کا تقاضا کرتے ہیں اب ان کی خبر اور اسم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انّا انہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے اسم مرفو ہوتا ہے اس کے علاوہ ما والا ہیں وہ بھی ایسے حروف ہیں کہ جو اسم اور خبر کا تقاضا کرتے ہیں فرق البتہ یہ ہے کہ ما ماوالا اسم کو کیا کرتے ہیں نصب دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں رفع دیتے ہیں اسی طرح کانا وغیرہ ہے کہ یہ بھی کیا ہے اسم کو تو کیا دیتے ہیں رفع دیتے ہیں لیکن خبر کو کیا دیتے ہیں نصب دیتے ہیں تو بتایا میں نے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی ایک تو ہے کہ مبتدا اور خبر یا مبتدا خبر دونوں مرفوعات میں سے ہیں فائل مرفوعات میں سے وہ مرفوع ہوگا نائب فائل مفول معلوم یا سمہ فائل ہو جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے اسی طرح کچھ اسما یا کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو دو چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں ایک اسم کا اور ایک کس چیز کا خبر کا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اسماء جو ہیں وہ مرفوعات میں سے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی خبریں جو ہیں وہ مرفوعات میں سے ہیں اب اننا انّّا کا ہے ان کی خبر کس میں سے ہے مرفوعات میں سے لہٰذا اس کو مرفوعات میں ذکر کیا ہے جیسے کہا ہے کہ انّاَ وغیرہ کی خبر نمبر پانچ پہ کہا ہے اننا وغیرہ کی خبر لہٰذا وغیرہ کی خبر مرف ہوتی ہے جبکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ماولہ کا اسم کہا ہے اس لیے کہ ماوالا کا اسم جو ہے وہ کیا ہے ماوالا کا اسم وہ مرفو ہے خبر اس کی جب کہ منصوب ہے لہٰذا یہاں پر چونکہ مرفوعات میں ذکر کرنا ہے تو لہٰذا ماوالا کا اسم ذکر کریں گے اسی طرح کانا سارا یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان کا بھی یہاں پر کیا ہے اسم ذکر کیا ہے چونکہ مرفوعات چل رہے ہیں تو ان کا اسم مرفو ہوتا ہے خبر منصوب ہوتی ہے اور بالکل آخر میں جا کر چھوٹا سے لکھے خبر لا نفی جنس تو لا نفی جنس اس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے جیسے لا راج کا ہاں جی کس کس کو منطق سمجھ میں آ گئی ہے یا اللہ خیر یہاں تو سر میں خارج پہ شروع ہو گئے سمجھ تو آ رہا ہے جی اللہ اکبر کبیر جی کیوں جی پریشان ہو گئے ہیں سب اتنا مشکل تو نہیں ہے